باب ششم خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں رسول معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں ترمزی سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیس کے لحاظ سے سب سے آخری نبی ہیں بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا بیہنقی و مواحب لدنیہ نور مجسم رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا بخاری و مسلم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا بخاری و مسلم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والے ہیں ترمزین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے زیادہ دانا و عقل مند ہیں ابن عین و ابن عساکر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہیں خسائی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں کتاب و ابن خسائی سے قبرا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی اللہ تعالی کے مقدس نام محمود سے مشتق ہے خسائے سے قبرا طورات انجیل اور دیگر کتب میں خاتم الانبیاء علیہ تونا کا ذکر موجود ہے ابن عساکر و داروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت گزشتہ شرائع کی ناسک ہے اور تا قیامت باقی رہے گی خصائص سے اگر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے زمانے میں ہوتے تو آپ کی اتباع اور مدد کرتے ہیں خسائے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد بنا دی گئی بخاری و مسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں مشکات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں مسلم حضور علیہ سلاۃ وسلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مشکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلام کی بشارت ہیں مشکات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات روشن ہو گئے مشکات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت ولادت سجرے کی حالت میں زمین پر تشریف لائے خسائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کسی نے آپ کی شرمگاہ نہ دیکھی طبرانی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت سعادت کے وقت تمام بتے مگر گئے سے کبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں چاند سے کھیلتے اور وہ آپ کے اشارے پر چلتا بے حقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشتے ہلاتے اور دھوپ میں بادل آ پر سایا کرتے. کبرا آپ کی کے وقت تمام بتھ آندے ہو گئے ابو نعیم و خسائے سے کبرا آپ کی بےست سے شیاتی کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا گیا بے حقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا احمد آپ نے موس علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا مسلم حضور نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنات کی بھی امامت فرمائی بیحقی حکیم بخسائے سے کبرا انسانوں کی طرح جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کرنے کے لیے آتے تھے ابو نعیم ام کبرا۔ سے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزاد کو آپ کا موتی بنا دیا مسلم آپ کا زمانہ مبارک تمام زمانوں سے بہتر اور افصل ہے مسلم آپ کے گھر مبارک اور ممبر کا درمیانی حصہ جنت کا باغ ہے بخاری شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں فوت ہونے والوں کی خصوصی شفات فرمائیں گے ترمسی رسئی متحرہ کے زائرین کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی بہ حقیق ہر روز صبح و شام روزۂ اقدس پر ستر ہزار فرشتے طبا درود و سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں دارمی مشکات خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حق ہے کیونکہ شیطان آپ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا بخاری حضور کو جسم عقدس کے ساتھ معراج عطا ہوئی بخاری و مسلم حضور علیہ السلام کو دیدار باری تعالی عطا ہوا مسند احمد آپ کی مثل نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہوگا بخاری و مسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کا سایہ نہ تھا کبرہ کبرا آسمان اور جنت کی ہر شے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لکھا ہوا ہے خسائے سے رحمت کائنات علیہ السلام کے والدین ماجدین کو زندہ کیا گیا اور وہ آپ ایمان لائے خصائص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اباء و اجداد میں کوئی مشرک یا بدکار نہیں تھا تبرانی خصائص سے قبرا آپ کا اس میں گرامی سن کر درود پڑھنا ضروری ہے خصائص سے قبرا اذان میں آپ کے اس میں گرامی سن کر درود پڑھنے اور انگوٹھے چومنے پر آپ نے جنت کی بشارت دی مصند الفردوس تفسیر روح البیان آقا سلام پر درود پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے ترمسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قرات عبادت ہے خصائص سے قبرا آقا ب مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے ابن و زرقانی خصائص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمائی نہیں لی اور نہ ہی آپ کو کبھی احتلام ہوا مواہب لدنیا خسائے سے حضور علیہ السلام کا خون مبارک امت کے لیے طیب و طاہر ہے کتاب و ابو نعیم وواہب لدنیا آپ کا بول و براز بھی امت کے لیے طیب و طاہر ہے کتاب و و ابو نعیم و مواہب لدنیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک پینے سے بیماریاں دور ہو گئیں حاکم دار قطنی ابو نعیم خصائص سے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی کتاب و شفا و مواحب اللہ دنیا و خصائص سے قبرہ آپ جب سواری پر ہوتے تو وہ بولو براز نہیں کرتی خصائص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کھجور کا خشک تنا رو دیا بخاری پرندے اور حیوانات آپ کے لیے مسخر کیے گئے مشکات جانوروں نے بھی آپ کی رسالت کی گواہی دی مشکات درختوں اور پتھروں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی مشک اکال السلام کے لیے پتھر نرم کر دیا گیا نعیم پہاڑ اور درخت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں السلام کا یا رسول اللہ کہتے جانور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مشکل کشائی کے لیے فریاد کیا کرتے مشکات حدیبیہ کا کنواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہن کی برکت سے جاری ہو گیا بخاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نہایت کم کھانا ایک ہزار اصحاب کے لیے کافی ہو گیا بخاری و مسلم حبیب کی بریا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب دہان اقدس کی برکت سے کھارے پانی کا کنواں شیریں ہو گیا بخاری سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے عقدس میں سنگریزے بھی تسبیح کرتے تھے ابو نعیم سے کبرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی برکت سے سست جانور تیز رفتار ہو جاتے تھے بخاری عہد پہاڑ نے حرکت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساکن ہو گیا بخاری عہد میں آپ کی پھینکی ہوئی مشت برخاک سب کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئی مسلم کا علیہ السلام کی حکم سے درخت زمین پر چلتے تھے بخاری آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے بخاری و مسلم آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا کتاب و شفا و ظرم آپ کی دعا سے سورج ایک پہر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تبرانی و اشفا آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے بخاری آپ کے ایک ضرب سے مضبوط چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی بخاری و مسلم آپ کی دعا سے حضرت جابر کے مردہ بچے زندہ ہو گئے شواہد البوا آپ نے ایک مردہ لڑکی زندہ فرما دی بہی و مواہب لدنیا آپ نے زبا شدہ بکری کو زندہ فرما دیا خسائے سے کبرا حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مردہ شخص زندہ ہو گیا بہی ابنعیم و خسائے سے کبرا خیبر میں زہر آلود گوشت نے آپ کو زہر کے بارے میں بتا دیا ابو نوعین و ابو دعوت ایک نوزائدہ بچے نے آپ کی رسالت کے شہادت دی بیہ کی و مباہی بے لدنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی تسبیح سنتے تھے صحبہ اکرام حضور علیہ السلام کے کھانے کی تسبیح سنتے تھے بخاری آپ نے وزوہ موتہ میں شہید ہونے والے صحبہ کی مدینہ طیبہ میں ہی خبر دے دی بخاری علیہ سلام نے نجدی فتنے کی ظہور کی خبر دی بخاری و مسلم حضور اکرم زمین اور آسمان کی سب باتیں جانتے ہیں مشکات آپ نے صحابۂ کرام کو ماکان و ماں یقون یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا سب کی خبر دے دی مسلم غیر بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں بخاری و مسلم آپ نے ابتدائے تخلیق سے لے کر جنتیوں کی جنت اور دوزخیوں کی دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات بیان فرما دیے بخاری تمام انبیاء اکرام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے روزۂ انور میں زندہ ہیں ابن ماجہ و بھیا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اب متحرہ میں اذان اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں دارمی نمشکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں مواحب لدنیا آپ اپنے امتیوں کے دلوں کی کیفیتیں بھی جانتے ہیں بخاری آپ مدینہ طیبہ سے حوض کوثر کو ملاحظہ فرماتے ہیں بخاری آپ وہ کچھ سن لیتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں سن سکتے تین مسیح آپ تمام درود پڑھنے والوں کے درود سنتے ہیں کبرانی جلال الفہام آپ اہل محبت کا درود خصوصی توجہ سے سنتے ہیں دلائل الخیرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں مسند احمد ابو داود آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے مسی آپ پشتے اتحر کی جانب سے سامنے کی طرح دیکھتے تھے بخاری و جہان صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے اور دن کی روشنی میں یکساں دیکھتے تھے بہ حقی آپ کی آنکھیں سوٹی تھیں لیکن کلب اقدس بیدار رہتا تھا بخاری آپ کائنات کو ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں تبرانی ابو نعیم نماز میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سلام بھیجنا واجب ہے بخاری حضور کو تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی بخاری و مسلم اللہ تعالی کی تمام نعمتیں آپ ہی تقسیم فرماتے ہیں بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں بخاری و مسلم صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے بخاری و مسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبرکات خود بھی صحابہ کو عطا فرمایا کرتے بخاری و مسلم تبرکات نبوی سے صحابہ کرام علیہم الردوان شفا اور برکت حاصل کیا کرتے تھے بخاری و مسلم صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں حاجتیں پیش کیا کرتے اور آپ ان کی حاجت روائی فرماتے بخاری و مسلم سیابائی کرام آپ کے موئے مبارک زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ حصول برکت کے لیے محفوظ کرتے بخاری و مسلم سیابئی کرام علیہ السلام کل آبے دہن اور وضو کا مستعمل پانی اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے بخاری و مسلم بارگاہی رسالت میں فریاد کرنے سے اور آپ کا وسیلہ اختیار کرنے سے مشکل آسان ہوتی ہے ترمزی ابن ماجہ و نسائی آپ نے گونگے کو قوت گویائی عطا فرمائی اشفا ابن وعم آپ نے نابینا کو آنکھیں عطا فرما دی کتاب الشفا و شفا و ابن حضور کی عطا کردہ لکڑی تلوار بن گئی کتاب الشفا و شفا و سے کبرا آپ نے جریر رضی اللہ تعالی ان کو قوت قلب عطا فرمائی بخاری آپ نے ابو حریرا رضی اللہ تعالی کو حافظہ عطا فرمایا بخاری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلما بن اکوا رضی اللہ تعالی ان کو ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی جوڑ دی بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی بھی جوڑ دی بخاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا کٹا ہوا بازو بھی جوڑ دیا کتاب و شپا باب العم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعال عن کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ روشن فرما دی کتاب و شپہ باب نعم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرمائی تبرانی بابنعین اور خسائ سنگھ آپ نے ایک صحابی کے سر پر ہاتھ پھیر دیا جب بھی وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر کسی کے ورم زدہ حصے پر ملتے تو ورم اتر جاتا شفا حضور خانی آپ کے موئی مبارک کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فتح پاتے تھے حاکمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بار ہا جانوروں نے سجدہ کیا تبرانی و کتاب الشفا و و ابو نعیم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ نہ دینے والی بکریاں بھی دودھ دینے لگی مشکات بدر کے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی بخاری حضور علیہ السلام نے جنگ سے پہلے ہی کافروں کے قتل ہونے کی جگہوں کی نشاندہی فرما دی مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ و مرتد کو بارہا دفن کیا گیا مگر زمین نے قبول نہ کیا بخاری و مسلم آپ کی دعا پر درو دیوار نے آمین کہا خصائص سے کبرا حضور علیہ السلام کی ہر بات پوری ہوتی ہے بخاری حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی اور جہنمی کو پہچانتے ہیں بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک پر اپنا نام رکھنا دنیا و آخرت میں رحمت و حفاظت ہے مدارج نبوفہ حضور علیہ السلام کی کنیت رکھنا ٹھیک نہیں خصائص سے کبرا سیاب کرام کے ایک وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا ابو داود آپ کی زبان عقدس سے ہر حالت میں ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے ابو داود مختار کل خبیبے کی بریا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مالک و مختار ہیں احمد برمزی و ماجہ آپ جسے چاہیں شریعت کے قانون سے مستثنا فرما دے بخاری و احمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام فرمایا ہوا اللہ ہی کے حرام فرمایا ہوئے کی مثل ہے ابود ابن ماجہ آکا علیہ السلام جوامی الکلم کے ساتھ مبعوث ہوئے بخاری و مسلم روب کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مدد کی گئی بخاری و مسلم سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام غنیمت حلال کیے گئے بخاری و مسلم حضرت مس علیہ السلام کے وسیلے سے آپ کی امت پر پچاس کے بجائے پانچ نواز فرض ہوئیں بخاری و مسلم شب مراج آقا سلام کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے ایمان سے بھر دیا گیا بخاری و مسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سابقہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی بخاری و مسلم شب آقا علیہ سلام جنت بھی تشریف لے گئے بخاری و مسلم کفار کے اعتراض کرنے پر حضور پر بیت المقدس ظاہر فرما دیا اور آپ نے اسے دیکھ کر وہاں کی خبریں دیں بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو قبلوں دو ہجرتوں اور شریعت و طریقت کو جمع فرما دیا گیا خصائص سے قبرہ عقلیہ السلام کو پانچ نمازوں اذان اقامت جماعت جمعہ سے سرفراز کیا گیا خسائے سے قبرہ ماہ رمدان صحری تعجیل افطار سعات قبولیت شب قدر عید الاضحیٰ اور عرفہ کا روزہ آپ کے خسائے سے خسائے سے قبرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے خسائے سے حضور علیہ السلام پر زکوۃ فرض نہ تھی خسائے سے کبرا آپ کے لیے حالت احرام میں خوشبو جائز تھی خسائے سے حضور کو حالت احرام میں نکاح جائز تھا خسائے سے کبرا مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا صرف آپ کو جائز تھا خسائے سے کبرا مکہ میں جنگوں کی کرنا بھی صرف آپ کو جائز تھا خسائے سے کبرا آپ کا نکاح ولی اور کے بغیر بھی جائز ہے خسائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا پہن کر بغیر جنگ کیے اتارنا جائز نہیں تھا خسائے سے قبرا آپ کو دنیا میں مغفرت کی خوشخبری دی گئی بخاری و مسلم ملک الموت صرف آپ کے پاس آپ کی اجازت سے حاضر ہوا خسائے سے قبرا آپ کو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح زندگی اور وفات کا اختیار دیا گیا آپ کے وصال کے وقت خیبر والے زہر کا اثر بھی لوٹایا گیا تاکہ آپ کو شہادت کا رتبہ بھی حاصل ہو بخاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بغیر امامت کے ادا کی گئی مدارج النبوہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ظاہری کے تین دن بعد دفن کیا گیا مدارج النبوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد شریف میں مخملی چادر بچھائی گئی مدارج النبوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا تفسیر کبیر سیابہ کرام نے اپنی حاجت روائی کے لیے آقا علیہ السلام کے روزۂ عقدس کو وسیلہ بنایا ہے سنن داروی جنگ ہمامہ کے موقع پر سیابۂ کرام کا نعرہ یا محمد یا رسول اللہ مدد کیجیے تھا البدایہ و حضرت آدم علیہ السلام نے قبول توبہ کے لیے سید عالم کا وسیلہ پیش کیا مستدرک للحاکم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق آدم و کائنات ہیں حاکم بے حکیم و سے قبرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرنے والے کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں پھر آپ کے بارے میں سوال ہوتا ہے بخاری و مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقبول دعا کو شفاعت کی صورت میں محفوظ کر لیا ہے بخاری آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے بخاری و ترمسی آپ سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لائیں گے ترمسی قیامت کے دن آپ کا ممبر حوض کوثر پر ہوگا بخاری و مسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا قیامت میں آپ ہی کے ساتھ ہوگا بخاری و مسلم قیامت کے دن سب سے پہلے شاف محشر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بخاری و مسلم سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی بخاری و مسلم حضور علیہ السلام سب سے پہلے بلسرات کو عبور کریں گے بخاری اب سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے مسلم و ترمسی جنت میں سب سے پہلے حضور اکرم ہی داخل ہوں گے ترمسی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد حمد کا جھنڈا عطا ہوگا ترمسی قیامت میں سوائے آقا علیہ السلام کے نصب کے ہر نصب ختم ہو جائے گا خسائے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا جنتی عورتوں کے سردار ہیں ترمسی حضور علیہ السلام کے بعد سیدتنا فاطمہ تو رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گی خسائے سے آپ کے پیارے نواسی سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما انبیاء کرام کے سوا جنتی جوانوں کے سردار ہیں ترمسی آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے سیدنا علی کرم اللہ عجہ کو دوسرا نکاح جائز نہ تھا مدارج البوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحبۂ کرام متقی ہیں ان کو برا بھلا کہنے والا مستحق لانت ہے ترمسی آپ کے اہل بیت ازام اور سیابۂ کرام علیہم الردوان کی محبت امت پر واجب ہے خسائے سے کبراں مالک کل ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اعلیٰ کمالات اور کرامات والے ہیں بخاری و مشکات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے گھوڑوں پر سوار ہو کر درے دجلہ کو عبور کیا ابن نعیم آپ کی امت سابقہ امم سے عمل میں کم اور اجر میں زیادہ ہے خسائشیں کبرا آپ کی امت کے آزائے وضو قیامت میں چمکتے ہوں گے خسائش آپ کی امت تمام انبیاء کرام کی امتوں سے زیادہ ہے مسلم آپ کی ستر ہزار امتی بلا حساب جنت میں جائیں گے بخاری آپ کے تمام غلام جنت میں جائیں گے بخاری آپ کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا مسلم